كما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال ايضا وانك لا على خلق عظيم وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها ما قي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايثرهما او كما قال صلى الله عليه واله وسلم كما قالت رضي الله تعالى عنها معزز ديوي ملي भाइयों बुजुर्गो और اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا کے اندر مبوج فرمایا انبیاء کرام کی مبارک ہستیاں ہمارے لیے انسانیت کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے جس کو پوری انسانیت کا رحمت للعالمین امام الانبیاء امام المرسلین سب کا پیشوا اور رہبر بنا کر کے بھیجا وہ آخری نبی و رسول جناب عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے ولکم فی رسول اللہ وسوت الحسنا اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اللہ رب العالمین نے کو ہر خوبی سے متصف فرمایا اور بلند اخلاق پر فائز فرمایا آج کے اس خطب جمعہ میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اخلاق اور اس طریقے سے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو جسم مبارک خلی مبارکہ فرمایا تھا اس کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا کیونکہ جہاں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے آپ کے اخوال اور افعال اور اس طریقے سے آپ کی تقریریں جہاں ہمارے لیے نمونہ اور سنت کے مقام رکھتی ہیں وہیں جو جسم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا تھا اور آپ کا جو اخلاق اور طور طریقہ تھا وہ بھی ہمارے لیے باعث نمونہ ہے اس لیے محدسین نے جو سنت کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کلما فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی و افعال ہی و تقریرات ہی و صفات ہلخلقی طلقیہ صوان کا نقبل ویسا اوبا دا یہ محدثین نے علماء اہل حدیث نے یہ سنت کی تعریف کی ہے کی سنت آپ کے اقوال کا آپ کے افعال کا اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے یا تو اس پر خوشی کا اظہار فرمایا یا آپ نے خاموش رہ کر کے اسے ثابت کر دیا وہ اور اس طریقے سے آپ کے جو اخلاق تھے اور اس طریقے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو جس پر پیدا فرمایا تھا خلقی جو صفات تھے یہ چاہے یہ آپ کے حال اخلاق اور یہ اعمال بیشت سے پہلے ہوں یا بیشت کے بعد ہوں یہ سب سنت کا درجہ اور سنت کا مقام رکھتی ہیں تو جہاں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کیا حکم دیا ہے وہیں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جس میں شریف جو عطا کیا تھا جو شکل و صورت اللہ رب العالمین نے آپ قطع فرمائی تھی وہ کس طرح سے تھی اسی لیے صحابہ نے اور لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کو اور اس طریقے سے آپ کے اخلاق کو تمام چیزوں کو حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلی مبارک بیان کیا ہے یہ وہ صحابہ ہیں جو یا تو کیا نام ہے چھوٹے چھوٹے صحابہ کرام ہیں یا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو پہلی بار دیکھا اس کی وجہ علماء کرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جو صحابۂ کرام تھے بڑے بڑے صحابہ اور جو آپ کے ساتھ ہمیشہ اٹھنے والے بیٹھنے والے رہنے والے انہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے آپ کا خیال رکھتے تھے کبھی بھی آنکھ بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے یعنی آپ کا اس طریقے سے درجہ اور آپ کا فضل اور آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کے لوگوں میں دلوں میں آپ کی حیبت سمجھ لیجیے کس طریقے سے تھی کہ لوگ پوری آنکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تھے اس لیے جنہوں نے پہلی بار دیکھا انہیں میں خاتون جن کا نام میں بآبد ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بیان کیا کہ آپ کو اللہ شکر عطا فرمائی تھی جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے اور ایک خیمے میں جب آپ تشریف لے گے وہاں پر ایک بکری تھی جو انتہائی لاغر اور کمزور تھی اور اتنی کمزور اور لاگر تھی کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں پاتی تھی وہ کٹیا کے اندر یا خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک خاتون تھی جن کا کنیت جمع معبت ان کے شوہر اس وقت وہاں تشریف فرما نہیں تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس بکری کا دودھ دو سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بکری اتنی کمزور ہے کہ وہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی تو وہ دودھ کیا دے گی تو آپ نے فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سے دودھ دوں لوں تو انہوں نے اجازت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھن پر اپنے مبارک ہاتھ کو رکھا اور اس طریقے سے اللہ حربی نے تھن کے اندر بہت زیادہ دودھ دے دیا اور آپ نے دودھ دعا خود پیا اور بب بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے پیا اور اس طریقے سے اور چھوڑ کر کے چلے آئے تو اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوہ مبارک بیان کیا اسے جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے جب ان کے شوہر تشریف لائے اور انہیں کچھ احساس ہوا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی آیا تھا تو اس طریقے سے انہوں نے ان کے بارے پوچھا کہ ان کی شکل و صورت کیا تھی تو انہوں نے جو شکل و صورت بتائی انہوں نے کہا کہ وہی شخصیت ہے جس کے پیچھے مکہ والے پڑے ہوئے ہیں اور جن کے اوپر انہوں نے نام رکھا ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے یا اس طریقے سے بچوں نے بیان کیا ہے یا نئے نئے جو لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کو دیکھتے تھے پہلی بار تو اور اسلام قبول کرتے تھے تو انہوں نے آپ کی شکل و صورت کو بیان کیا ہے بڑے بڑے صحابہ ابو بکرو عمر عثمان و علی اور اس طریقے سے بحریرہ جابر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور دیگر صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہیں آپ کے ساتھ لمبی مدت رہنے کا شرف حاصل ہوا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلی مبارک کو نہیں بیان کیا ہے کیونکہ وہ آنکھ بھر آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے اتنا زیادہ آپ کا اجلال کرتے تھے اتنا زیادہ آپ کی تقریم اور آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کا خیال رکھتے تھے کہ پوری آنکھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے تو جو شکل و صورت انہوں نے بیان کی ہے محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بیان کیا اور امام ترمزی رحمتہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے الشمائل کے نام سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساف اور اس طریقے سے آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق کو اور شکر اللہ العالمین نے آپ کو دی تھی اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کر دیا ہے اور بھی علماء کرام نے بیان کیا اور الرحیق المختوم کے جو مصنف گزرے ہیں علامہ صحیح الرحمن مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب رحیق المختوم کے اندر اور تجلیات نوعت کے اندر دو کتابیں ان کی سیرت کے موضوع پر ان دونوں کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کے حلی مبارک کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا خاص طور سے الرحیق المخوم کے اندر اور یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے اور سیرت کے موضوع پر پوری دنیا میں سب زیادہ اسے پہلی پوزیشن دی گئی تھی جب سیرت کے موضوع پر عالمی پیمانے پر انعامی مسابقہ منعقد کیا گیا تھا اور یہ کتاب لکھی تھی ہندوستان کے عالم دین علامہ شفی الرحمٰن مبارک پوری رحمتہ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے اور جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد تھے انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کو پوری دنیا کے اندر پہلا مقام اور پہلی پوزیشن ملی تو یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے یہ فضیلت کا مقام رکھتا ہے کہ ہم ہاں ہمار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہولی مبارکہ کو بھی جانیں اس لیے جانیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ کی زیارت نے نصیب ہوئی حالانکہ جب وہ ان کے بیان کردہ او صاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام نے جو آپ کے بارے میں بیان کیا ہے جب اس پر فٹ کیا آتا ہے تو ان کا یہ قول باطل نظر آتا ہے اور جو وشف بیان کرتے ہیں وہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقل نہیں ہوتا اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ شیطان اور ابلیس ہمارے خلوا نہ کرے ہم کسی اور کو دیکھ لیں اور کہیں اور یہ دعوا نہ کر بیٹھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے کیونکہ آپ کی زیارت کرنا اور آپ کا خامنے دیکھنا یہ ویسے ہے جیسے گویا کی کسی نے اپ کو زندگی میں دیکھا تو کہ شیطان اور ابلیس آپ کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا دعوا کر سکتا ہے جھوٹی بات کہہ سکتا اگرچہ آپ کی صحیح شکل اور آپ کا جو صحیح حلیہ مبارک ہے اسے اختیار کر سکتا لیکن وہ جھوٹا شخص ہے اس لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یہ کہہ سکتا ہے اس لیے کہ انسان دھوکا نہ کھائے اور افتخار نہ اسے ہو اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین میں جو حلیہ مبارکہ دیا تھا وہ کس طریقے سے تھا جسے امت نے یا علماء نے اسے کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے اور حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ یا اس طریقے سے سیرت کے اندر جو شکل اللہ رب العالمین نے اپ کو دی تھی اس شکل پر اللہ بلّہ العالمین نے یا اس طریقے سے آپ کی مشابات میں پانچ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کی شکل و صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی انہیں میں سے جعفر بن نبو طالب ہیں جو آپ کے چہداد بھائی ہیں ابو طالب آپ کے چچا تھے ان کے لڑکے تھے جن کا نام تھا جعفر ان کی بھی شکل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی تھی اور اس طریقے سے دوسرے وہ شخص جن کا نام ابو سفیان بن نب الحارث بن اب دلمۃ مطلب یہ ہمارے نبی صلی کے چچا کے بیٹے ہیں یعنی جہداد اور رضائی بھائی بھی ہیں یعنی انہوں نے انہی عورت سے دودھ پیا جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست کیا تھا تو ان کو بھی جو شکل ملی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی شکل تھی اور تیسرے وہ شخصیت ہیں جن کا نام تھا قسوم بن عباس یہ بھی آپ کے شہزاد بھائی ہیں عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چشا تھے اسلام قبول کیا ان کے لڑکے اور صاحب دادے ہیں قسم بن عباس رضی اللہ عنہ اور یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانے میں شریف تھیں قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہیں سائی بن عبید بن عبد مناخ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دادا سائی بن عبید کی ان کی جو شکل تھی وہ بھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی تھی لیکن سب سے زیادہ جو آپ کی شکل سے مشابہت رکھنے والے تھے وہ آپ کے نماز سے حسن رضی اللہ تعالیٰ نہوں تھے آ علی رضی اللہ علہ کے صاحبزادے آپ کے نواز حسن بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جن کو ملی تھی وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ عما کے بارے میں ہمارے مجھے فرمایا ہے کہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے اور حسن بن علی کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ یہ سردار ہے اللہ ہرب العین اس کے ذریعے سے امت کے دو گروہوں کے درمیان جو ہے اجتماع کرے گا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کے ذریعے اللہ ہر برامین امت کے دو گروہوں کے درمیان اللہ ابراہین اتفاق پیدا کرے گا اور جو اختلاف ہوگا اسے اس کے ذریعے صلی اللہ البرامین ختم کر دے گا اسی لیے ہست علی رض اللہ کی وفات کے بعد جب ان کے بیٹے ہست حسن یہ ہستے حسن حستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کو خلیفہ منتخب کیا حسن بن علی کو اور تقریبا چھ ماہ یا چند مہینے تک انہوں نے خلافت کی اس کے بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر بلایا اور بلا کر کے ایک بہت بڑے بڑی کرسی پر ان کو بٹھایا جو جامع مسجد تھی وہاں بٹھایا اور سب سے پہلے جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیت کیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اس کے بعد جو آپ پر بیت کرنے والے تھے انہوں نے آ کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیت کیا اس لیے اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے یعنی وہ سال جس سال اللہ رب العالمین نے امت کے اندر جو اختلاف تھا اس کو ختم کر دیا اور اس طریقے سے ایک امام کے اوپر ایک خلیبۃ المسلمین کے اوپر سارے لوگ متفق اور متحد ہو گئے اس لیے اس سال کو امر جمع آ جاتا ہے اس لیے فرمایا تھا کہ یہ بیٹا, یہ ہمارا بیٹا سردار ہے اللہ ابراہین اس کے ذریعے سے دو لوگوں کے درمیان سلو کرے گا اور اس طریقے سے استماعیت پیدا کرے گا یہ سرداری کی بات ہے کہ اللہ برہمی نے آپ کے ذریعے سے امت کے درمیان اختلاف کو ختم کیا اور دو گروہوں کے درمیان اللہ برہمی نے سلح فرمائی اس لیے ان کو اللہ کے سعید ہمارا یہ بیٹا سردار ہے کیونکہ انہوں نے جو کام کیا وہ سرداری ایسا کام کر سکتا بڑے لوگ یہ ایسا کام کر سکتے ہیں اس لیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار قرار دیا تو سب سے زیادہ جو شکل جو اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل سب سے شباہ رکھنے والے تھے وہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اللہ رب العالمین نے آپ کو بلند اخلاق پر فائد کیا تھا اور علما نے بیان کیا ہے اگر اخلاق کی شکل و صورت ہوتی تو وہ شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت دی جاتی اور آپ کی شکل و صورت پر اخلاق کو پیدا کیا جاتا جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں اخلاق حمیدہ جتنے بھی بہترین اخلاق ہیں ان تمام اخلاق پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے اور اس طریقے سے جو ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے سوال کیا آپ کے اخلاق کے بارے میں تو انہوں نے فمایا کہنا خلق ہوا قرآن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا آپ قرآن کی چلتی فرتی تفسیر تھے قرآن کا عملی نمونہ اور اس طریقے سے آپ نے قرآن قرآن قرآن میں جو بھی اوساف حمیدہ ہیں جو بھی اچھے اخلاق ہیں وہ تمام اخلاق آپ کے اندر بذریعہ ذات پائے جاتے تھے اور وہ تمام برائیاں جن سے قران مجید کے اندر دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان تمام برائیوں سے برے اخلاق سے آپ سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے اس لیے حضرت عائشہ نے بہت مختصر لفظ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کر دیا وہ کانہ خلق والقران کی قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا قران کے آپ چلتے پھرتے تفسیر تھے اس کا عملی نمونہ تھے قران کریم کا تو اللہ رب العالمین نے اپ اخلاق الیہ پر فائض کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے انما ابعث لوتمیم میری بعثت ہوئی ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں اچھے اخلاق کو دنیا کے اندر پورا کروں اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے میری بعثت فرمائی ہے اپ کی بعثت کے بہت سارے مقاصد تھے توحید کی دعوت دینا لوگوں کو شرک سے روکنا اسی طریقے سے اخلاق الیہ کو دنیا کے اندر عام کرنا اور اخلاق الیہ کی دعوت دینا یہ بھی اپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد تھا ایسا کہ آپ نے فرائق میری بیرست اس لیے بھی ہوئی ہے کہ تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں جو شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہے کتابوں کے اندر اس کا خلاصہ کیونکہ پوری تفصیل کے ساتھ تو نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن خلاصے کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے شہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی آپ کا شہرہ اللہ رب اللہ نے دیا تھا ہمیشہ تر و تازہ رہتا تھا آپ بہت زیادہ نرم خو اور اچھے اخلاق والے تھے اور سخت جونا تھے یعنی آپ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں تھی کوئی جفا نہ تھی اور اس طریقے سے آپ بازاروں میں جا کر کے نہیں گھومتے تھے اور نہ ہی اونچی آوازیں لگاتے تھے سب سے زیادہ مسکرانے والے تبسم فرمانے والے تھے غصے سے سب زیادہ آپ دور رہا کرتے تھے اور رضامندی میں سب سے آگے رہتے تھے دو کاموں میں جب آپ کو اختیار دیا جاتا تو دونوں کاموں میں جو سب زیادہ آسان ہوتا آپ اس کو اپناتے بشرتے کہ وہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا اور اگر گناہ کا کام ہوتا تو سب سے زیادہ آپ اس سے دور رہنے والے تھے آپ نے زندگی بھر کبھی اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کی یا اسلامی حدود کی پامالی ہوتی تھی حرمتوں کی پامالی ہوتی تھی تو سب سے زیادہ آپ لوگوں سے ناراض ہو جایا کرتے تھے لیکن اپنے نفس کے لیے اپنی ذات کے لیے زندگی بھر آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا اور سب سے زیادہ آپ سخی سب زیادہ کریم اور بہادر اور طاقتور تھے سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے سب سے زیادہ صبر کرنے والے تھے اس لیے جب مکہ والوں نے آپ کو تکلیف دی اور اس طریقے سے آپ کو ستایا تو آپ نے صبر سے کام لیا اور کسی کا کوئی جواب نہیں دیا تو سب سے زیادہ آپ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے سب زیادہ باوقار تھے سب زیادہ حیادار تھے اور اگر کسی چیز کو ناپسند کرتے تو چہرے پر اس کے آسان نظر جاتے اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ پسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا آپ نہیں کرتے تھے سب زیادہ عدل و انصاف والے تھے پاک نفس تھے پاک دامن تھے سچے اور امانت دار تھے آپ کی سچائی اور امانت دار تب سے پہلے بھی معروف تھی اور آپ کا لقب ہی تھا صادق ال اور اللہ رب العالمین نے یہ لقب اور یہ خوبی ہر نبی کے بارے میں فرمائی ہے کیونکہ نبی اللہ کے بارے میں بھی اپنے نفس کے بارے میں سب کے لیے سچا ہوتا ہے اور اس طریقے سے دار ہوتا ہے کیونکہ جو ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ صداقت اور امانداری داری کی ہے اگر انسان جھوٹا ہو تو لوگ اس کی بات کو پر یقین نہیں کریں گے اگر انسان خیانت کرنے والا ہو تو لوگوں کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوگا کہے گا دنیاوی چیزوں میں خیانت کرتا ہے تو چیزوں चीजों में तकियाला खयामत कर सकता इसलिए صادق امین دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اور نبیوں کے بارے میں بیان فرمائی ہیں اور آپ کا تلقب ہی تھا صادق الامین اور نبوت سے پہلے بھی لوگ اپ کو اس اس لقب سے یاد کیا کرتے تھے بہت زیادہ تواضع کرنے والے تھے کبھی آپ سے تکبر غرور اور غمن کی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی سب سے بڑھ کر کے وعدے کو پورا کرنے والے سب زیادہ صلہ رحمی کرنے والے سب زیادہ رحمت رحمت کرنے والے اللہ رب العالمین نے فرمایہ ماء اللہ کے اللہ رحمۃ اللہ عالمین ہم نے آپ کو پوری دنیا والوں کے لیے سب رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ کی رحمت سب کے لیے عام تھی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے حتیٰ کی جانوروں کے لیے بھی آپ کی رحمت عام تھی تو آپ, رب، آپ کو اللہ رب العالمین میں رحمت اللہ بنا کر کے بھیجا سب سے زیادہ اچھے ادب والے اور اچھے ملنسار اور اس طریقے سے بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ سب سے اونچی اخلاق سے پیش آنے والے سب زیادہ خود کشادہ اخلاق رہنے والے تھے اور فاش سے اور باتوں سے اور لانت کرنے والوں سے سب سے جادہ اب دور رہا کرتے تھے جنازوں میں شرکت کرتے تھے فقرہ اور مساکین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے غلاموں کی دعوت قبول کیا کرتے تھے کھانے اور لباس میں ان پر کبھی برتری اختیار نہ کرتے تھے یعنی آپ بڑے متواضع تھے گلاموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے غلام کوئی دعوت دیتا دعوت قبول کر لیا کرتے تھے اور اس طریقے سے جو بچے ہوتے تھے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے اپ پیش ایا کرتے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی اور طریقے سے آپ کے دائیں طرف ایک بچہ تھا اور بائیں طرف بڑے بڑے لوگ موجود تھے آپ کو کچھ پینے کی چیز دی گئی غالبان پانی یا دودھ تھا پینے کے بعد رہ گیا تو آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ اپنا یہ جو باقی بچہ ہے یہ میں جو بڑے لوگ ان کو دے دوں تو اس بچے نے فرمایا کہ میں نصیب مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے یہ نصیب میں کسی اور کو نہیں دے سکتا ہوں تو آپ ذرا غور کریں کہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن آپ نے بھی اس کا احترام کیا اور اس سے اجازت مانگی کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو جو داہنی طرف رہتا ہے اس کا زیادہ حق رہتا ہے کیونکہ بچہ داہنی طرف تھا اس لیے آپ نے اس سے باقاعدہ اجازت مانگی, اجازت مانگی کے بعد جب اس نے اجازت نہیں دی تو آپ نے اس کو نہیں دیا بلکہ آپ نے بچے کو دیا اور بچے نے وہ پانی یا دودھ پی لیا تو اس طریقے سے بچوں کا بھی بہت زیادہ آپ خیال رکھا کرتے تھے لوگ جب بچوں کی ولادت ہوا کرتی تھی آپ کے پاس لائے جاتے تھے اور آپ اس طریقے سے گود میں لیتے تھے بچے بسا اوقات آپ کے کپڑے پر پیشاب بھی کر دیا کرتے تھے اور اس طریقے سے پانی نڈا کر کے آپ اس پر چھٹے مار لیا کرتے تھے اور اگر بچی کا پیشاب ہوتا تو آپ خود دھل لیا کرتے تھے اس طریقے سے ایک مرتبہ حسن حسین کو آپ بوسا دے رہے تھے ایک شخص تشریف لاتے ہیں کہتے میرے پاس دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو بوسا نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ ابراہین تمہارے دل سے رحمت کو نکال دے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے تو بچے میرے بھائیوں ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ آج یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو بڑے لوگوں کے ساتھ لے کر کے نہیں جاتے ہیں اور اس طریقے سے کیوں کہتے ہیں بڑے لوگوں کی محفل ہے اس میں بچے کیا کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چھوٹے بچے بھی شریک ہوا کرتے تھے اور واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس طریقے سے چلا کرتے تھے بہت سارے واقعات ہیں جن ثابت ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ لیا کرتے تھے بچے اگر بڑوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھیں گے تو ان کے اندر بڑکپن نہیں آئے گا ان کے اندر آداب نہیں آئیں گے بچوں بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ چیزیں نہیں آئیں گی اس لیے بچوں کو بڑے کے ساتھ رکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اگر رکھیں گے ساتھ میں تو بچہ ساری باتوں کو سیکھتا ہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں مرد ہوں یا بڑے ہوں عورتیں ہوں سب کے ساتھ آپ بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے اور سب کے لیے آپ رحمت اللہ تھے جو بھی آپ کی خدمت کرتا آپ اس کی بھی خود خدمت فرمایا کرتے تھے جو بھی آپ کی خدمت کرتا آپ بھی اس کی مدد کیا کرتے تھے اور اس کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے خادم کو کبھی آپ نے احتاب نہیں کیا کبھی اسے سرجنش نہیں کی کبھی نہیں کیا ہستیانس بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں نے کوئی کام کر لیا کہ کام تم نے کیوں کیا اور اگر میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تو انہوں نے کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا دس سال تک ہم نے خدمت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی اف تک نہیں کیا یعنی اتنا اونچا اخلاق میرے ساتھیوں بھائیوں کہ آپ حیران اور دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر آپ کو اخلاق پر فائز کر رکھا تھا بہت سارے آپ کے اخلاق ہیں اگر ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو ایک, ایک اخلاق کے بارے میں ایک ایک عادت کے بارے میں مستقل خطبے کی ضرورت ہے یا کتابوں کی ضرورت ہے تو میں نے جو کچھ باتیں بیان کی ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے آپ کے کافی ہوں گی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائیں اور اس طریقے سے اچھے اخلاق پر فائز ہوں یہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اللہ رب العالمین نے آپ جو شکل دی تھی جو چہرے مبارک اور جسم دیا تھا اس کو بھی علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے اور جو بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا چہرے مبارک گورا تھا پرکشش دہ رہا تھا روشن رنگ تھا سرخ سرخی آمیز تھا اور چودہویں چاند کی طریقے سے جگمگاتا ہوا تھا جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ اسرے دمک دماغ کرتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے چہرے پر پسینہ موتی کی طریقے سے موتی کی طریقے سے بہتا تھا پسینے کی خوشبو خالص سے بھی بڑھ کر ہوا کرتی تھی آپ کا جو پسینہ تھا اس پسینے کے اندر اللہ رب العالمین نے خوشبو رکھی تھی اور اس طریقے سے ام سلیم یہ آپ کی جو ہے رشتے میں آتی ہیں آپ ان کے پاس جا کر کے کبھی کبھار دوپہر میں آرام کیا کرتے تھے سب گرمی کا زمانہ تھا اور آپ کے جسی مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا وہ ام سلیم گئیں اور ایک شیشی لے کر کے آئیں اور اس شیشی کے اندر آپ کے پسینے کو اتار لیا آپ کی نیند بیدار ہوئی تو آپ نے کیا کر رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں اسے خوشبو میں رکھوں گی اور اسے استعمال کروں گی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے پسینے کے اندر خوشبو رکھی تھی اور آپ جس سے بھی مسافر کرتے تھے اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی جس راستے سے آپ گزرتے تھے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس راستے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشبو والا بنا کر کے رکھا تھا جب غصہ ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا گویا آپ کے چہرے مبارک کے اندر انار دیا گیا ہولکے تھے پیشانی بہت کشادہ تھی ابرو کماندار اور باریک تھی اور کامل تھی باہم ملے تھے یعنی بیچ میں دونوں ابرو کے درمیان یہ جو بیچ میں فاصلہ تھا بال نہیں تھے آنکھیں بہت کشادہ اور بڑی تھی سفیدی میں سرخی کی آمیزش تھی اور اس طریقے سے ہلکوں کے بال جو پلکوں کے بال لمبے تھے دیکھتے تو کوئی دیکھتا تو کہتا کہ آپ سرما لگا رکھے ہیں حالانکہ آپ سرما نہیں لگاتے تھے ناک کا پانچا بلند اور خم تھا اس پر نور سا بلند ہوتا محسوس ہوتا تھا دونوں کام کان مکمل تھے منہ خوبصورت تھا سامنے کے دونوں دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا سارے دانت الگ الگ تھے دانتوں میں چمک تھی مسکراتے تو لگتا کہ جو ہے آپ اولے ہیں گفتگو کے دوران دانتوں کے درمیان نور جیسا نکلتا تھا بڑے خوبصورت آپ کے دانت تھے داڑھی بڑی خوبصورت اور گھنی تھی کنپٹی سے دوسری کنپٹی تک بھرا ہوا تھا اور سینہ کو بھرے ہوئی تھی اور سخت کالی تھی اور دونوں کنپٹیوں اور داڑھی بچہ میں چند گنے چنے بال سفید تھے اور اس کو بھی علما نے تحدید کی ہے کہ آپ کے سینے میں اور آپ کے داڑھی میں صرف بیس بال تھے جو سفید تھے ورنہ آپ کے سارے بال جو ہے کالے ہی تھے اور سخت کالے تھے آپ کا سر کافی بڑا تھا گردن بھی گویا چاندی کا ٹکڑا ہو بال دونوں کانوں کے یالو تک ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی اس سے بھی نیچے آپ کے بال ہوا کرتے تھے اور کبھی کبھی دونوں کندھوں کو چھوتے تھے اور پیشانی کے بال جو ہے پیشانی کے بال کالے تھے اور اس طریقے سے بڑے جو سر کے بال تھے یہ لمبے اور گھنگریالے تھے ناغا سے سر اور داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے سر کے درمیان سے آپ مان نکالتے تھے سر اور داڑھی کے درمیان کے جو با بال تھے جو میں نے بتایا وہ بیس بال سفید تھے اس طریقے سے کندھے جو گھٹنے تھے آپ کے بہت بڑے بڑے تھے یعنی آپ کا کندھے مبارک بھی اور اس طریقے سے آپ گھٹنا بھی بڑا تھا کلائیاں بڑی بڑی اور ان کے جوڑ لمبے لمبے تھے ہتھیلیاں اور قدم کشادہ تھے تلوا آپ کا بہت گہرا نہیں تھا یعنی جو تلوا ہوتا پاؤں کا وہ زیادہ گہرا نہیں تھا دونوں ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم اور گداس تھے برف زیادہ ٹھنڈے اور خوشبودار تھے اور دونوں بازو آپ کے بھاری بھرکم تھے دونوں بازو آپ کے بھاری بھرکم تھے ایڑیاں اور ہلکی تھی دونوں کندوں کے درمیان کافی دوری تھی. یعنی کافی بڑا کندھا آپ کا تھا سینہ کافی کشادہ اور کافی چوڑا تھا سینے میں بال نہ تھے اور صرف ناف تک یہ جو لبا ہوتا ہے اس لبے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک معمولی سی لکیر تھی جو کالی لکیر تھی شکم اور سینے پر بال نہ تھے کندھے اور اس سے متصل بازو پر بھی تھوڑے تھوڑے بال تھے سینا اور پیٹ برابر تھے یعنی آپ کا سینا اور آپ کے پیٹ برابر تھا پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کبھی میسر بھر پیٹ بھر کے کھانا بھی نصیب نہیں ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا اور ہمارے گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلتا تھا اور ہمارے گھر کی خوراک پانی اور کھجور ہوا کرتی تھی تو اس طریقے سے آپ کا جو آپ کا جو پیٹ تھا اور آپ کا جو سینہ تھا وہ برابر تھا اور اس طریقے سے آپ کا پیٹ جو ہے وہ نکلا ہوا نہیں تھا آپ کا جو بغل کرن تھا وہ مٹیالہ تھا پیٹ ڈھلی ہوئی چاندنی کی طریقے سے کد خوبصورت تھا معتدل تھا نہ بہت اونچ لمبے قد کے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے بلکہ طول سے قریب تر تھا جسامت معتدل تھی یعنی بہت زیادہ موٹے جسم آئے نہیں تھے اور بدن گٹھا ہوا تھا نہ زیادہ موٹے تھے اور نہ بہت زیادہ دبلے پتلے تھے آپ کے جسم پسینہ اور آدھا خوشبودار تھے ہنسانہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی عمبر یا مشک یا ایسی خوشبو نہ سونگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو جاو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ جب جس راستے سے گزر جاتے خوشبو کی وجہ سے وہ راستہ جانا جاتا آپ جس سے مسافر کرتے تو آپ کی خوشبو محسوس کرتا آپ جس بچے پر سر پھیرتے تو خوشبو کی وجہ سے وہ بچہ پہچان لیا جاتا تھا یعنی اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے آپ کے پسینے کے اندر سب سے الگ تھلک خوشبو رکھی تھی کہ آپ کی خوشبو سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے آپ کی رفتار جب آپ چلتے تھے تو نہ بہت زیادہ تیز ہوا کرتی تھی نہ بہت زیادہ سست ہوا کرتی تھی بلکہ درمیانہ روی اختیار تھے ابو حیا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کو بہت زیادہ تیز رفتار نہ دیکھا گویا آپ کے لیے زمین لپیٹ دی گئی ہو یعنی یہاں تیز رفتاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ روی اختیار کرتے تھے اور اس طریقے سلتے چلتے تھے گویا اونچائی سے آپ نیچے کی طرف چل رہے ہوں اور جب انسان اونچائی سے نیچے کی طرف چلتا ہے تو اس کی رفتار کے اندر کچھ تیزی ہوتی ہے اور اگر اونچائی پر انسان جاتا ہے تو رفتار کے اندر اس کے مدھم بنا آ جاتا ہے اور سستی آ جاتی ہے کیونکہ اوپر چلنے کے لیے انسان کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے تو فرماتے ہیں جب آپ قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے مڑتے تو پورا مڑتے اور اپ جب چلتے تو گویا ڈھلوان سے نیچے اتر رہے ہوں۔ ڈھلوان سے نہیں اوپر سے آپ نیچے کی طرف اتر رہے ہوں۔ اس طریقے سے اپ کی چال ہوا کرتی تھی۔ نہ بہت زیادہ تیز چلتے تھے نہ بہت زیادہ دھیرے چلتے تھے بلکہ دونوں کے درمیان درمیانہ رویہ آپ اختیار کرتے تھے۔ اگرچہ تیز کے کچھ خریب آپ کا چلنا ہوا کرتا تھا۔ اپ کی آواز بہت بھاری تھی اور اپ کی آواز بڑی شیرینی تھی۔ خاموش رہتے تو باوقار لگتے اور گفتگو کرتے تو پرکشش بولتے اور ایسی بول بولتے گویا کی لڑی سے موتی کی لڑی لڑیاں آپ کے مبارک سے جھڑ رہے ہوں گفتگو دو ٹوک ہوا کرتی تھی نہ بہت مختصر ہوتی تھی نہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی آپ فصیح و بلیغ تھے آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جامع کلمات آ کر رکھا تھا اور جب گفتگو کرتے تو عام طور سے ایک بات کو تین تین مرتبہ دہرا دیتے تاکہ لوگ آپ کی بات کو جائیں اور اس طریقے سے لوگ آپ کی بات کے معنی کو سمجھ لے اللہ رب العالمین نے آپ کو جمع الکلیم عطا کر رکھا تھا اور جمام الکلیم کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ ہوا کرتے تھے لیکن اس مختصر الفاظ میں معنی کا سمندر ہوا کرتا تھا کیونکہ آپ ہنسی و بلیق تھے اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان کا جو آرا معیار ہے وہ اللہ رب العالمین نے آپ کو تا کر رکھا تھا تو اس طریقے سے علماء نے اور صحابہ نے اور اس سیرت نگاروں نے آپ کی زندگی کے بارے میں آپ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کے اخلاق پانے کی توفیق نہ چھٹائی اللہ حرب ہم سب کو اخلاق علیہ بلند فرمائے اللہ برہمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زندگی کے ہر میں اللہ ہم کو توفیق اللہ رکھے اور جو ہماری وفات ہو ہماری زبان سے کلم توحید جاری ہو اور کے بعد اللہ براہین ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اندر جگ نصیف اور بالآیات الزکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر روف الرحیم